بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یہ اٹھارہ باب ہے کتاب الایمان کے ابواب میں سے اور سینتیس نمبر ستائیس نمبر حدیث حدسناب المان والی اس پر پیش کرتے ہیں باب الزالم یکلاسلام والحقیقت علی الاستسلام اب الخوف من القطر دیکھیے علماء حضرات اس باب کا مقصود دفع تعارض درمیان درمیان قول امام بخاری رحم اللہ ہے یہ عنوان باب ہے مقصود الباغ دف تار درمیان درمیان قول امام بخاری رحم اللہ ہے اچھا یہ مقصود الباب ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر ایک بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا تھا کہ ابھی تک ستارہ ابواب میں کبھی آپ ایمان ذکر کرتے ہیں جس سے مراد ایمان ہوتا ہے کبھی آپ اسلام ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کی مراد ایمان ہوتی ہے کہ بھی آپ جیل ذکر کرتے ہیں جس سے مراد آپ کا جس سے مراد آپ کی آپ کا ایمان ہوتا ہے ایمان آپ کا ایمان ٹھیک ہے اچھا جس سے مراد آپ کی ایمان ہوتا ہے وہ پھر ایمان بخاری کتاب ایمان کے ابواب میں کبھی من الدین کبھی من المان کبھی من الاسلام افوا ذکر ہوئے نا بہن من امن المان ٹھیک ہے اچھا اسی طرح تفاظل اہل ایمان الامان اسی طرح ادین تو وہ کہ کبھی آپ دین ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کی مراد ایمان ہوتی ہے کبھی آپ اسلام ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کی مراد ایمان ہوتی ہے حالانکہ ایمان میں اسلام میں دین میں تو تبائن ہے اور آپ ان کو بطور ترادف ذکر کرتے ہیں آپ ایک ہی مراد لیتے ہیں ایک بات نمبر دو قرآن عظیم میں اللہ نے بھی اپنی کتاب مقدس میں ایمان اور اسلام کو بطور طبائل ذکر فرمایا ہے اور آپ ترازف لیتے ہیں یہ اعتراض امام بخاری رحم اللہ پر بس سمجھ گئے ہو تصویر سمجھ گئے اے جواب کس کا یہ ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض یہ بے جا ہے اور میرے کلام میں جو تضاد آپ کو تعارض نظر آتا ہے وہ تعارض بھی بے جا ہے اس لیے کہ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے توجہ کرو امام بخاری بہت گہری طور پہ جواب دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس ایمان کا ظہور اظہار سے ہوتا ہے جب مختار اظہار ہوتا ہے جب اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے ایما تو جو ہے ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہماری علم سے پوشیدہ ہے ہمیں پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک باطنی چیز ہے تصدیق ہے نا ایک باطنی چیز ہے اور امور باطنی کا علم تو ایک اللہ کو ہے یہ ایمان مختارجی اظہار ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اگر یہ ظاہر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہے اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے اب جب ایمان کا اظہار مقصود ہے توجہ کرو ایمان کا اظہار مقصود ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں ایک باطنی ہے اور ایک ظاہری ہے باطنی ایمان تصدیق ہے تو ظاہری کیا ہے امان ہیں یعنی اسلام ہے تو گوئے کہ اسلام اور ایمان میں اس نسبت سے ترادق ہے ایمان میں اس نسبت سے ترادف ہے اس لیے کہ ایمان کا تعلق باطن سی بھی ہے اور ایمان کا تعلق ظاہر سی بھی ہے تعلق باطنی تصدیق ہے تو تعلق ظاہری اسلام ہے اس لیے میں اسلام بول کر ایمان لیتا ہوں ایمان بول کر اسلام لیتا ہوں تو لہذا میرے قول میں کوئی تازر نہیں ہے اب بات سمجھ گئے ہو ایک بات اب آیت مبارک کا جواب سنیے یا تو ایک خیر یعنی خارجی سوال تھا نا اس کا تم نے جواب تو دیا اب اس کا امام بخاری رحیم اللہ اس آیت کا جواب دے رہے ہیں امام کے جب دو حالات ہوئے باطنی اور ظاہری تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ممن کہتے تھے لیکن باطنی طور پر ممن نہیں تھے تو اللہ کریم ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی باسمی طور پر مومن نہ ہو اور اپنے ایمان کو ظاہر کرے تو ایمان غیرنافی ہے اب آپ بھی حل ہو گیا آپ کے لطف بھی حل ہو گئے اللہ تعلیم فرماتے ہیں اگر کسی کے میں باطلی نہ ہو باطمی طور پر مومن نہ ہو اور یہ اب ظاہری طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ایمان غیر نافع ہے جیسے کہ قالطل الاراب و یہ تو ظاہر اپنی ایمان کو ظاہر کرتے تھے لیکن باطنی مومن نہیں اللہ نے فرمایا قولو اسلمنا کہہ دو تم ایمان کو ظاہر کرتے ہو لیکن مومن اندر سے نہیں ہو لہذا آمننا تمہارا بے فائدہ ہے اب انشاءاللہ شاء باب قائم ہوا سوال جواب بھی ہو گیا دس سال ہو گیا ہے اب ترجمے کا انتظار کرو اب رات سمجھ گئے ہوں اب دیکھو بھائی امام بخاری فرماتے ہیں ذات امت السلام وال حقیقت جب کسی کا اسلام اپنے حقیقت پر نہ ہو یعنی اپنے حقیقت پر سے موافق نہ ہو یعنی ظاہر اپنے باطن سے اچھا اسلام کی حقیقت سے موافقت کیا ہوگا کہ ظاہر اپنے باطن سے موافق ہو جب اسلام عالم حقیقت حقیقت پر نہ ہو وکان عالش اسلام یہ اسلام ہو اس اسلام کے طور پر انقیاتی ظاہری کے طور پر ایک اگر من کمینل قد اسلام کو وجہ ڈر و قطل کے ڈر سے ہو ٹھیک ہے اب اس کا اس کی جگہ مقدر ہے لا پو فل آخرا لکولی تارا یہ لاپ کے لیے غریب ہے سمجھ گیا مولانا زیب باپ کے معنی پہ سمجھ گئے جب اسلام اپنے حقیقت پہ نہ ہو یعنی کیا معنی یہ ان ظاہری باطنی کے موافق نہ ہو صرف اس پہ اسلام ہو ظاہر آمنا نہ آمن ہو زبان سے اندر سے نہ ہو یا آمنا نہ صرف قتل کے بنا پہ ہو حقیقت تصدیق کی وجہ سے نہ ہو تو لائن کو پلاخرا اس کے آخرت میں کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا دنیا میں تو ہو جائے گا بچ جائے گا مطمنین کے حملوں سے بچ جائے گا لیکن لا کو لقولی تعالی ٹھیک ہے بھائی اس کا عدم انتفاق ادب نافی ہونا اس حاصل سے ظاہر ہے اللہ کریم فرماتے ہیں منافقین دین کے رد میں پارتل الاراب آ منافقین نے کہا آراب نے جہاتیوں نے آمنہ ہم نے بھی ایمان لایا ہے اللہ نے فرمایا کل فرما دیجیے لمب تم نے نہیں نہیں لایا بس امام بخاری بڑے عجیب شخصیت ہے اب دیکھو اسی آیت سے امام بخاری نے با ذکر کیا ہے اے اب دیکھو یقین ال اسلام الحقیقت بلکہ یقین السلام الف القت لال قو کیوں فال قلعہ خ نے کہا امن یہ امن کون سا تھا خوف, م... خوف من قتل امننا کون سا تھا اسلام کے طور پر تو کیونکہ اگر حقیقت پہ نہ ہو خوف من القتل یا اسٹ اسلام ظاہری ہو لائل کو اس لیے اللہ نے فرما دیا قل کہ دیجیے میری لاڑ لے لڑوں تم ممن نہیں ہو اس لیے کہ ز... تمہاری ظاہر حقیقت کے ساتھ موافق نہیں ہے ہاں ولیکن کلکولو اسلم تو چو کرو وڑا کلکلو لیکن کہو اپنی ظاہری حال کے بتانے کے لیے کہ اسلم پڑھی کمانا ہے وڑا کلکلو کا یہ yeah. کہہ دیا کرو کہ اسی ات ات مننے والے ہیں بچوں نہیں ات اتو, اتو. یعنی اوپر اوپر سے دوبارہ دوبارہ سے مانتے اندر سے نہیں اب مسئلہ حل ہوا اب ایمانی بخاری کی مداح تم سمجھ گئے ہو تم اگر مجھے کہتے ہو کہ آپ دین کو اسلام کو ایمان کو اے کیوں کہتے ہو آمنا لفم ولاکم اولا اسلم طبائل کے طور پر ہے فرمایا کہ یہ قبائل اس لیے ہے کہ اگر یعنی ایمان کی دو حقیقتیں ہیں دو حالتیں باطمی ہے اور ظاہری ہے ظاہری اسلام اور باطنی تصدیق ہے اب اگر ظاہر باطن کے موافق ہو تو ایمان حقیقی کے ہلائے گا اگر ظاہر باطن کے موافق نہ ہو تو دعوی اسلام ہے ایمان نہیں ہے اس لیے ہم جب اسلام ذکر کرتے ہیں ایمان لیتے ہیں کون سا اسلام جو کہ امتیازی باطنی کے ساتھ ہو اب سمجھ گئے ہو انشاءاللہ مسئلہ اب دوسرا مسئلہ فیضا کان الحقیقتیں فو اللہ طولی جل ذکر سبحان اللہ فیضا کان الحقیق جب ایمان اپنی حقیقت پہ حمل ہو فو, على فو على مقتضا اند اند اللہ طلی جل ذکر فوجم اللہ مفتضا طلی جل ذکر دین عمل السلام جب یہ ایمان اپنی حقیقت پر ہو یہ ایمان حقیقی یہ مقتضا اس کو بائی تعالیٰ کا ہے ندین عمد اللہ علیہ السلام بے شک دین مقبول اللہ کے نزدیک الاسلام ہو وہ ہے جو کہ ظاہر اپنے باطن سے موافق ہو مسئلہ حل ہو گیا ہے عید اللہ علیہ السلام بے شک دین معتبر اللہ کے کی نزدیک کیا ہے السلام اے اسلام انتیاد کامل ہے اب یوں مانا کرو تو اچھا ہے انفیازی کامل ہے انفیاز کامل تم کس کو کہتے ہو اتو سے بچو اتو سے اتو سے بچو ہک جاؤ اوپر سے ہو زائر سے ہو برابر ہو تو اندین اسلام ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے تو مقصود الباب دفع و تعارث کہ در بیان قاؤ امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے تفصیل خارص کا اعتراض تھا امام ابو بخاری پر اور ان نے آج سے قرآن پیش کی آپ فن ذکر کرتے دین اسلام اور امام کو قرآن تباون ذکر ہے جس نے فرما یہ تباین ظاہر و حقیقت کے اعتبار سے ہے اس لیے کہ للک ایمان یا لل اسلام حالت نے حالتم و حالت الظاہریت اما حالت الباطنی طور تصدیق اما حالت الظاہریت فو استسلام اب سمجھ گئے ہوں اگر یہ حالت ظاہری باطنی کے موافق ہے تو ندی نظم اللہ اسلام ہے اور اگر یہ موافق نہ ہو تو لم تؤمنو ہے اب انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل ہو گیا آگے جیسے سوحان اللہ امام بخاری کی علمیت ماشاء اللہ اب تم کیا سمجھے پہلے باپ سے کہ ایمان کے لیے کتنے حالتیں ہیں تو ہیں ظاہری اور باطنی ہیں اب ظاہری حالت جو ہے اس کو استسلام کہتے ہیں باطنی حالت کو تصدیق کہتے ہیں اب دیکھو یہ تصدیق جو ہے یہ حالت باطنی ہے اب یہ باطنی حالت ایک اللہ کو معلوم ہے اس کا علم بندوں کے پاس نہیں ہے اور بندی جو ہیں یہ ظاہر کا فیصلہ کر سکتے ہیں باطن کا نہیں توجہ پرو بندے فیصلہ بحکم ظاہر کر سکتے ہیں باطن کا نہیں کر سکتے تو جو حکم ظاہر کر سکتے ہیں باطن کا نہیں کر سکتے اس لیے کہ حالت باطنی کا علم اللہ کے پاس ہے ظاہری بندوں کو بھی پتہ ہے اب جب ایمان کی دو حالتیں ہیں باطنی کے علم رب کے پاس ذائر کالم اب یہاں یہ مسئلہ ہے حضرت ساتھ فرماتے ہیں توجہ کرو کہ میں بیٹھا تھا نبی علیہ السلام اسلام تقسیم کر رہے تھے توجہ ہے تو صدقات کے تقسیم کے وقت ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے محروم کر دیا وہ آدمی جو ابن کہ زہیر تھا جو جب اس کو نبی پاک نے نہیں دیا ساتھ کہتا کہ میرے نگاہ میں وہ تو ایک مسلمان مبمن آدمی تھا تو میں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ لہراہ و حضرت میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں جانتا ہوں اور میرے اس پر علم ہے کئی جہات میں یا معاملات میں ہمارے شریف ہوا ہے لہراہ و مکمن تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا او مسلمان اب سمجھ او جو کرو بھائی او مسلمان اب یہ او مسلمان کی وجہ سے یہ مشکلات میں سے پھر یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رجل یہ, یہ رجول یہ قسم اولم سے تھا اور قسم ثانی سے تھا اب دیکھو جب تم قسطلانی پڑھو گے نا تو کہتے ہیں کہ وقت اختلف المحدس او من قسم الاول ام قسم ثانی یہ قسم اول سے ہے کہ قسم ثانی سے ہے تو آپ کا علم کا گوڑا جو پھنس جائے تو قسم اول کیا ہے و قسم ثانی کیا ہے اب تم بخاری کی پاس سمجھ یہ قسم اول ما چان ما کان اسلام الحقیقت کیا ہے ماکان اسلام والد ظاہر بات سمجھ گئے ہو سب مسلمان مسلمان کشمول ہو گیا نا تو ماکان اسلام والی کام الکشمان اسلام والد ظاہر ہوم الکشل مسئلہ حل ہو گیا ہر قسم آگے میں بات کروں گا آپ کو یہ ادمی جس کو آپ نے محروم کیا یہ قسم اول سے تھا یا ثانی سے تھا اور مسلموں سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم ثانی سے تھا وہ جو کریئے قسم ثانی سے تھا لیکن نبی علیہ السلام کی تفصیل سے نہ رجلا وغیر احب و لو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجل محروم قسم اول سے تھا اب نہیں سمجھے بھائی حزیث کو وہ نے مشکل سمجھا ہے اور اس لیے وہاں کی سین کی آرا مختلف اور مسلمان کے کو دیکھو تو یہ قسم سے معذم ہوتا ہے حدیث کو ختم کرو نہ او کیا نہ جلو اگر محبوب لیا ہو جس کو میں دیتا ہوں اس کی نسبت سے محروم مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو محبوب نبی قسم عول کا ہونا چاہیے کہ قسم ثانی کا ہونا چاہیے بولو بھائی راشد راشد کیا شد راشد, راشد. راشد. تو کیا ہے تو کس میں اور سے ہونا چاہیے اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کیا راجد کیا ہے اچھا اب حجیب سنو <تصفح> <تصفح> کہ ربیع علیہ السلام نے اس کو نہیں دیا تو پھر حضرت کے ساتھ اپنے کلام کو پھر دوبارہ کرتے رہے دوبارہ کرتے رہے دوبارہ کرتے رہے تو آخر نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا کہ بھئی میں کبھی کبھی اپنے محبوب کو چھوڑ کر غیر محبوب کو دیا کرتا ہوں اس لیے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ جہنم میں اونج نہ گر جائے یہ دینا اس لیے کرتا ہوں کہ جہنم میں نہ گرے کیوں وہ جو کر آپ میرے ساتھی اللہ کرے کہ ہو اب یہاں پہ ایک آدمی آ میرے پاس ایک روپیہ ہے اور ایک آدمی مہمان ہے ٹھیک ہے یا وہ کرپرستان میں ہے اس کے نظریا گڑبریشن ہے تو میں محبوب کو محروم کر کے غیر محبوب کو وہ روپیہ دوں گا اس لیے کہ یہ محبوب تو ہے میرا نا اگر میں اس کو کچھ نہیں دور تو یہ تعلیم کرے شاید مجھے بات بھی دی جائے ٹھیک ہے نا یا کوئی بات نہیں ہے مجھے پہلے بھی دیا ہے کل دے میرے پیس میں کوئی بات نہیں ہے محبوب مجھ پہ طرز نہیں کرے گا لیکن اگر غیر محبوب کو میں نے دے دیا تو وہ کہے گا یہ تو بڑا بکیل تھا یہ شوم تھا یار اس نے ترجیح علا مرجی کر دی ہے فلاح کر دیا فلاح کر دیا تو وہ غیر محبوب محترض ہوتا ہے محبوب محترض تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں غیر محبوب کو نہ دیتا تو یہ غیر محبوب مجھ پہ اعتراض کرتا وہ اعتراض اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا تو میں مجھے یعنی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے اس کو نہ دینے سے یہ کہیں جہنمی نہ بن جائے تو اس لیے میں نے اس کو دے دیا میں سمجھ یہ ہوں اسے ایک ہے کہ نوزب اللہ نبی غلط کر دیا نوزہ نبی علیہ السلام نے اپنا اقربہ بروری کر دی ہے تو یہ مجھ سے اعتراض کرے گا اور اعتراض نبی اعتراض بند بندی تو کفر ہے تو بات ہے ہلاکت بن جائے گا تو میں اس کو ہلاکت سے بچانے کے خاطر دے دیا ہے یہ تو میرا محبوب میرا اپنا ہے ایسا ہوتا ہے نا مسئلہ حدیث کا حل ہو گیا ہے ابھی تلے اور یہ حضرت سات جو ہے ان بزرگوں میں سے ہے جو کہ آشر مبشرہ میں سے ہیں ان رسول اللہ صلاح آتا رہا تھا نبی علیہ السلط السلام نے دیا دے کیا ایک جماعت کو یعنی کئی لوگ تھے سب کو روپیہ یا سب کی چیزیں وہ سا دسا دانسن و سا یا کیا ہے اور ساتھ اس مجلس میں موجود تھا اب یہاں ساتھ نے اپنے آپ کو غائب سمجھ لیا بنوان سے ذکر سمجھا یہ نہ کہ وہ آنا جانے میں بھی وہاں بیٹھا تھا کیسے ساتھ یہاں بیٹھا تھا سمجھ گیا نا تو یہ رائے ہے کہنا شی تفریح سنو غلام اللہ کہہ رہا یہ نہیں کیا نہیں کیا سنو غلام اللہ, کے مم. مم. رسول اللہ نبی علیہ نے چھوڑ دیا یعنی محروم رکھا رجن ایک آدمی کو وہ آج آج بہت پسندیدہ تھا مجھ کو ہم اس رات نسبت میں آج کے ہم اس رات کی نسبت میں وہ مجھے بہت محبوب تھا فکل تو میں نے کہا یا رسول اللہ مالکان فلان لانا یری یعنی مالکان کو کیا علت اور کیا وجہ ہے آپ نے فلان سے راج فرمایا اس کو نہیں دیا فواللہ اللہ اینی لاہ ہو مکمن حمزہ پر آتا ہے راہو سے پت علم ذات علم ہے و و مؤمنن. میں تو یقین کرتا ہوں گمان کرتا ہوں یقین کرتا ہوں اس پر کہ یہ مؤمن ہیں ٹھیک ہے, ہے بھائی وقان نبی پار نے فرمایا او مسلم او مسلمان یہ او گمانے بل ہے اب یہاں سوال اس کی دو ترجیحات ہیں دیکھو بل مسلمان۔ توجو پرجو تو ہے جو وہ ہر کسی کہتے ہیں کہ رجل معروم اس میں سانی میں سے تھا وہ کہتے ہیں او مسلمان یہ بل ہے یعنی بل مسلمان مانوی مبمن نہیں بلکہ مسلم ہے جس کو تما عجوب جانتا ہے پسند جانتا ہے وہ مبمن نہیں ہے وہ مسلم ہے کیا مانا اس کا ایمان الحقیقت نہیں ہے اس کے مانظ ظاہر ہے ہاں سمجھ گئے ہو مم. یہ ایک احتمال ہے اس رواج میں لیکن آج اختمال مرجو ہوں حضرت مرجو ہوں اب راج بھی او مسلمن یعنی بل قل لہو مسلمن بل قل مسلمن لا تقل مؤمنا سمجھ گیا ہے اور مسلمان کیا منائ بل بول مسلمان تو مسلم اس کو کہ مومن نہ کہ نہ کہو اس لیے کہ تیرا فیصلہ زہر پہ ہوتا ہے اور ظاہر کا تعلق انقلاسی ظاہری سے ہوتا ہے اما ایمان یہ تمہوری بات دنیا کا ہے لا یعلم و الا اللہ تو تو کیسے اس کے باطن کا اظہار کرتا ہے اس کے باطن سے اخبار کرتا ہے اب جب یہ تو جی ہو تو یہ راج ہے یہ راج ہے تو اگر ہو کہ اس کی تعریف کر رہا ہے بات سمجھ گئے ہو غلام اکرام و صلاح امت تو پھر خوش بابو جی خوش ہوئی تھی بات سمجھ گئے ہو بھائی اور مسلمان کہ دو تو جہات ہو گئے بل مسلمان معنی یہ ہے کہ یہ تو مومن نہیں ہے یہ مسلم ہے تو گوئے کہ معلوم ایسے ہوا میں اس کو جو محروم چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مومن نہیں ہے مسلم ہے تو جب مسلم ہو مومن نہ ہو تو لمۃ اسلام علیہ اسلام علی حقیقت گیر غیر نہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو گوے کی ایک مناسب قسم کا بھی نہیں دیتا لیکن حدیث کے مضمون سے یہ بات مناسبت نہیں کھاتیس یہ, یہ رائے مرجو ہے ہم معقول راضف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عدم دینا چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ ظاہر پہ کر سکتے ہیں آپ فیصلہ باطن پہ نہیں کر سکتے ایمان تو ایک عمر باطنی ہے جس ببار تصدیق سے ہے وہ تو ایک اللہ کو معلوم ہے آپ کا اگر فیصلہ ہو تو ظاہر پہ ہوتا ہے عمار کی بنا پر تو بل مسلمان بل بلکل ہوں مسلم یا بل قل مسلم تو کہو لکو رہ یہ نہ کہو کہ لکو راہو مسلم مسئلہ سمجھ گیا ہے فسکت تو خزیلا تو میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں نے سکوت کیا نہیں پا فرما کے بل مسلم نے سکوت کر لیا سما غالب بنی واہ واہ سادہ ساد کے تو بنی مجھ پہ غالب ہو اماں وہ صفات اس رجل یعنی جو عیل کے عالوم اسے جانتا تھا یہ تو ایک منہ میں تھا سمجھ گیا اسے جو کمالات میں سمجھتا تھا جو مجھے علم تھا وہ مجھ پر غالب ہو گئے بہت تو لما میں نے اپنی بات کو پھر دوبارہ کہنا شروع کیا اور کیا میں نے اپنے کہنے کے طرف ہاں ابھی بارے تو نہیں بات ہوگی نا یہ ہمارے آباد کیسے تم جو رہے تفصیل اردو میں پڑھو تو وہاں تو پھر ہمیں دوڑنا پڑتا ہے اور تو میں نے اپنے بات کو پھر دوہرایا ہم جلد سنگل لگ گئی پھر میں نے کہا پکل تمین کا مالکان فلان اللہ کے نبی مالا کیا وجہ ہے مالک کا کیا وجہ ہے آپ کے لیے آرس ان فلان آپ نے فلاسے ایراز فرما دیا تو یہ کہ مالک کیا حکمت ہے جی فومی لو مینا میں تو اس کو مومن جانتا ہوں او مسلمان کیا نام آؤ مسلم یعنی بلکل مسلمان مو من کہو تو, تو مسلم کہو اس لیے کہ فیصلہ ظاہر پہ کر سکتا ہے باطن پہ نہیں فس اکت تو کلیلہ بنی ماں عالم ہو پھر مجھ پہ غالب ہو گئے وہ کم آنا تو وہ صفات اس رج اس رد ال کے یعنی جوہیل ابن ظہیر کے, کے صفات مجھ پر علم غالب ہو گیا بہت مطالعی پھر میں نے دوہرائی اپنی بات کو اللہ مطالعہ آپ نے بھی یہ کہنا ہے وہ آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یاد رسول اللہ مطالعت اللہ کے نبی نے بھی اپنے قول کو دوہرایا کہ مسلمن سبحان اللہ اور مسلم نے بھی پاگر کی دیا سمجھ گئے ہو نا اب تفصیل یہ کیا مراد ہے کمالات رجولی رجل محروم جو کہ جو, ابن جو ابن ابن محمد ابن ہے محمد یا ساد پھر نبی علیہ السلام مجھے تفصیل بتا دیا او سات رجلا میں صدقہ کا ہوں ایک آدمی کو یا تو الرجل الما ہے یا جس کو کہہ دو میں سب کے دیتا ہوں کسی آدمی کو یا اس حال میں واہر احبو کی لمن ہو و غیر اور غیر اس رجل موتا لہو کے موتا کے احبو لیہ مین ہو وہ پس بہت پسندیدہ ہوتا ہے مجھ کو مین ہو اس بیوہی ہوئی سے میں دیتا ہوں ستا دیتا ہوں ایک آدمی کو لیکن وہ رو غیر اور غیر اس رجلے موتا کے آپ کے لئے وہ مجھ کو بہت پسندیدہ ہوتا ہے وہ مجھے چنگا لگتا ہے بہت پسندیدہ ہوتا ہے اب سوال ہے کہ آپ محبوب کو چھوڑ کر غیر محبوب کو کیوں دینا چاہتے ہو محبوب کو چھوڑ کر مابو کو کیوں دینا چاہتے ہو فرما خاشی کب اللہ فرنار اس ڈر سے کہ اللہ اس کو اوندا نہ اوندا ڈال دے آگ میں سمجھ نا؟ نسکور کیا ضرور اللہ پور کے اس ڈر سے میں اسے دیتا ہوں کہ کہیں اسے اوندا نہ پھینکا جائے آگ میں کیوں اگر اس کو میں نہ دوں گا مجھ بے فراس کرے گا مجھ بے تانگ کرے گا مجھ پہ اعتراض ہوتا اس کے لیے کپر کا پائس بنے گا تو کافر تو جہنمی ہوتا ہے تمہیں کسی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا میں تو جنت میں بھیجنے کے لیے آیا ہوں مسئلہ حل ہو گیا تو پوچھ سمجھوسے بھائی اچھا آپ دیکھو میں پہلے کہہ چکا ہوں او مسلمن سے یہ معلوم ہوتا ہے اور مسلمن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجل القسمیں سانی سے تھا یعنی منافق قسم او احب بغیر من ہو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسمیں سے تھا اس لیے کہ یہ جمعین میں سے تھا تو نبی کے احب کون ہوتے ہیں ممنکا بھی ہوتے ہیں نا اس لیے مولانا زکریہ رحم اللہ نے بھی لکھ دیا ہے کہ اگر اگرچ شراہ حدیث اس کو قسم شاری سے کہتے ہیں لیکن ہمارے مشارف جن سے میں نے بخاری پری ہے اور اس سے آگے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم اول میں سے تھا وہ اول بالکل صحیح ہے چلو شہید انور کا بھی دستخط ہو گیا ہے نواز کا بھی دستخط ہو گیا ہے ابھی اس کے جملے آخری پہلے جملے کی کیا کرتا ہے زندہ باد ور واہ یونسو و سالحو و مامرو وبن و ابن اصی ان زبری اب دیکھو امام بخاری رحم اللہ فرماتی ہیں کہ یہ روایت مجھے ابو یمان شیخ سے نقل ملی ہے اور ابو یمان شیخ شعیب سے نقل کرتے ہیں شعیب کس سے نقل کرتے ظہری سے اب دیکھو ورنس ہو اور یہ روایت یونس نے بھی ظہوری نقل کی ہے ایک وہ ہو اور اس رواج کو سوالح نے بھی ظہری سے نقل کیا ہے دو ٹھیک ہے وہ اماں اماں اور اس رواج کو زہری کی شاگر معمر نے بھی نقل کیا ہے کتنے کے تین وبن اکی ظہری اور اس رواج کو امام زہری کی بتیجی نے بھی نقل کیا ہے ان سہری یعنی کیا مانا و روا ہو یو نو سو و سوال ہو و معامر ہو وبن اکی ظہری کلو اب تم رواج کرو کلو ہو ان سب نے امام زہری سے نقل کیا ہے اب دیکھو مولانا صاحبہ یہ امام زہری کا جو بتیجہ ہے اس کا نام محمد ہے اور محمد یہ تو بتیجہ ہوا تو محمد کے باپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ ابن مسلم اور ابن شہاد ظہری کا نام بھی کیا ہے مسلم ابن عبداللہ تو مسلم امام ضوری اور عبداللہ آپس میں بھائی ہیں اور اس رواج کو محمد ابن عبداللہ اپنی چچا زوری سے نقل کرتے ہیں بات سمجھ گئے ہو تو مقصود و حاضر حاضر تاریخ اس تاریخ کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ ذوق طلبہ پیدا کرنے کے لیے یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ رواج مجھے کئی اساتذہ کی نسبت سے ہما زوری سے ملی ہے تو گوئے کہ تصویر اور روایات میں کثرت الفائدہ ہے جب روایت تصویر ہو تصویر سے سند بھی ہوتی ہے اور اس سے فائدہ طلبات کر زیادہ ہوتا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ آگے جاؤ علمائےا کرم توجہ کرو باب ان افشاء السلام من اسلام انیس و باب ہے کتاب ایمان کے ابواب میں سے یہ باب ہے در بیان اس مسئلے کے افشاء السلام نشر کرنا السلام علیکم کا من الاسلام یہ بھی ایک شعبہ ہے شعب اسلامیہ میں سے یہ بھی ایک شعبہ ہے یعنی ایک حصہ ہے اسلام کے شعب میں سے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو دوبارہ لاتے ہیں لاتے ہیں دیکھو ایمان بخاری پہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا ہے سوائیوں میں آپ تراد کیوں ذکر کرتے ہیں قرآن میں یوں آیا ہے آپ یوں کیوں کہتے ہیں اس کا جواب ہو گیا اب امام بخاری تو اپنے گھر سے پکے سینا پھر کہہ دیا ارشا السلام علیہ وسلام شوزلہ یعنی اسلام کا نشر کرنا السلام علیکم کا نشر کرنا من اسلام یہ شعبۂ اسلام سے ہے اور شعابی اسلامیہ یہ شعبی ایمانیہ ہے لیکن چونکہ ادر مر تو دیکھو ابھی یہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ کہتا ہے جب یہ اسلام، السلام علیکم شعبی اسلام سے ہے اور اسلام کیا ہے یہ ایمان ہے ابھی کہ امام بخاری کہتا ہے کہ میرے گلد کے پاس آ جاؤ پھر کہ ان اسلامی حقیقت یعنی کیا مانا حکم ہے ایک حکم حقیقی و حکم ظاہری ان حکم حقیقی وہ امر باتین ال و اما حکم ظاہری و الاسلام اسلام السلام علیکم من احکام لا من احکام ضوابط بات سمجھ گئے ہو اس لیے فرمایا عرشا اسلام مینلاسلام اسلام السلام علیکم کا نشر کرنا یہ کیا ہے یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے اور جب اسلام کا شعبہ ہے تو آپ پہلے حدیث پڑھی ہے کیا, کیا پڑھا تھا آپ نے اسلام. نہیں آپ نے پڑھا تھا نہیں یار ادھر آؤنا صفح حدیث نمبر نو پڑھو سفا نمبر چھ پر آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان بزوں سے کس کے ذکر تھے ایمان کے اب یہاں پہ آ گیا ہے افشاس اسلام تمہاں ایمام بخار نے کہہ دیا کہ سنگیوں ایمان اسلام بطور تراز و ذکر ہوتا ہے تو میرے پیچھے تم مجھ پر اعتراض نہ کرو مچھا والے سرکار مسئلہ حل ہو گیا اب ٹھیک ہے بس وکال عمارو حضرت عمار سادی فرماتے ہیں صلاح سنمن جماعت فقت جما جان بخاری فرمائے صلاح من جمع ہونا فقط جما جی تین فصلت ایسی ہیں جس نے اس کو اپ اپنے آپ کی جمع کر دیا تو اس نے ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان, ایمان کو جمع کر دیا تو معلوم ہوا ایمان مرکب ہے ایمان مرکب ہے تصدیق اور اعمال دونوں سے اس لیے کہ جو تین صفات اب ذکر ہوتی ارانصاف مفسک السلام العالم و انصاف ملاقار یہ تو تین امور ظاہر میں سے ہیں اور یہ اعمال میں سے ہیں اس کا کوئی تعلق تصدیق سے نہیں ہے تو معلوم ہوا ایمان لو اجزاء ہے کچھ عزائب کے باطنی ہیں کچھ عزائب کے ظاہری ہیں تو باطنی تصدیق ہے ظاہری کیا ہے السلام ظاہری کیا ہے النفاف یہ امور ظاہری ہو گئے عمل باطنی بہت انصاف من نفسک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے انصاف من نفسک کیا ہوا باطنی ہوا اب محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے صلاحمن جمع میں تمام خیر کے الفاظ کو جمع کر دیا ہے یہ کلام حضرت عمار از جامع کل خیر مہاشی نے بھی لکھ دیا ہے اب جب اس دین کو اپناؤ گے تو یوں سمجھو کہ آپ نے دین کے تمام اجزاء کو اپنا لیا ہے بات سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ نمبر ایک الصاف میں نفس سنگیو اور سنگیو تو انصاف میں نفس سکتا. یہ جملہ بہت مشکل جملہ معدی نے اس پر بڑے بڑے کلام کیے ہیں یہ جملہ بڑے معنی کے لیے مکتمل ہے اس کا ظاہر معنی انصاف میں نفس کا انصاف لینا ہے اپنے نفس سے انصاف کرنا ہے اپنے نفس سے انصاف لینا ہے اپنے نفس سے اس اس انصاف کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو اپنے نفس سے انصاف لو تو جو ہے بھائی میں آپ کو بتاؤں اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو ٹھیک ہے بھائی اپنے نفس کے ساتھ کیسے انصاف کرو جی انصاف کہتے ہیں ایک اچھی خسنت کو نا اپنی نفس کے ساتھ انصاف کرو ایمانیات پہ عمل کرو مقبورات پہ عمل کرو منحیات سے بچو کہ تمہارا نفس نار سے بچ کر جنت چلے جائے انصاف کرو اب تم نے مشکلات پڑی ہے برائے کی پڑی ہے کل النفس حدیث میں آتا ہے کل النفس بائی اون منہ بھی اور موہ سے ہر ایک نفس جو ہے ہر ایک انسان اپنے نفس کا کیا ہے باغوں بیچنے والا ہے اپنے نفس کا سودا کرنے والا اپنے نفس کا یا اپنے نفس کو تباہی میں ڈالتا ہے یا اپنے نفس کو بچاتا ہے اگر تو صبح اٹھا مثلا نماز کے لیے گیا تو موت سے منار ہو گیا ہے تو اپنے, تو اپنے نفس کو جانور کیا سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر صبح کوئی اٹھے اور طرف سال میں اندر جائے تو بمو کیا ہو گیا بمو لکو فلم ٹھیک ہے تو الصاف میں نفسا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر گویا کہ کیا مانا ہے مراد پہ عامل بنا اور منیات کے مشتمب بنا جیسے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا الصاف میں نفس یہ ہے اللہ یرا کا مولا کا ہے کا ولا یفقدک کا ہے سو کا تو سمجھ گئے ادھر میرے طرف دیکھو منییا تو آت معمورات میں سے ہیں ماسی کس سے ہے تو آت کس سے ہیں مامورات میں سے ہے اور ماسی اللہ یار کا مولا کا ہے کا نہ دیکھے تجھے تیرا مولا جہاں سے تجھے روکا ہے اللہ اکبر اللہ یرا کا مولا کا ہے سہا کا نہ دیکھے تجھے تیرا مولا جہاں سے تجھے روکا ہے ولا یق پودا کا ہے امر کا اور نہ گن پائے تجھے وہاں سے جہاں جہاں تجھے حکم دیا ہے سو تو انصاف یہ ہے نا بھائی اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر اس کو بھائی اچھی چیز دے دینا انصاف ہے نا جانب سے بچاؤ جنت ملے جانا بات سمجھ گئے ہو ایک بات دوسری توجہ علماء لکھتے ہیں الانصاف میں نفس اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو راشد انصاف کس کو کہتے ہیں عادل عادل فیاض کس کو کہتے ہیں برابری کو سمجھ کے ہو کہتے برابری کو وہاں کسی فرماتے ہیں ہر انصاف ملنا یہ تشریح ہے اس حدیث کی کہ ایمان کے علامات میں سے کیا ہے مائف النفسی باب ابن کی ایمان ہنگیبل جا کے ماہب اب میں سمجھ حق انصاف ملنا یہ تفسیر ہوئی اس حدیث کی خیال مکم نما ہے کہ وہ نفس جو ہے مومن کامل وہ ہے جو چیز اپنے نفس کے لیے پسند کرے وہ غیر کے لیے بھی پسند کرے تو اے ابرات تو اپنے نفس کے لیے اچھائی پسند کرتا ہے کی برائی پسند کرتا ہے تم بولو اچھائی تو پھر تو اخلاق کے لیے بھی اچھائی پسند کر ہر انصاف اپنی اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر حاصل کر. کر. کر. کر. کر برابری کر جو چیز اپنے اپنی ذات کے لیے پسند فرمائے تو غیر کے لیے بھی پسند کرو الصاف من نفس کا مسئلہ ہو گیا ہے تیسری سوچ الانصاف من نفس کا دیکھو تو انصاف کر یعنی فیصلے انصاف کی کر اپنی ذات سے اپنی ذات کی فیصلہ انصاف کا کر اپنی ذات کے ساتھ مان کرو اگر تچریف کرتا ہوں کیسے اب راشد یہ پسند کرتا ہے کہ راشد کا چھوٹا چاہے بھائی ہو چاہے شاگرد ہو جو بھی ہو وہ راشد کا احترام کرے ٹھیک ہے نا پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرنا تو ہر شخص چھوٹوں سے اپنی عزت چاہتا ہے چھوٹوں سے ادب چاہتا ہے چھوٹوں سے احترام کا طالب ہے احتاط کا طالب ہے اچھا اب انصاف کرنا رہا جب تو اپنے چھوٹوں سے انصاف کا طالب ہے تو تم بھی ایک چھوٹا ہے بہ نسبت اپنے خالق کے اور مالک الملوک کے تو, تو اس کی اعتق و احترام کیوں نہیں کرتا ہے حلصاف من نفسک انصاف نفسے کا اپنے نفسے طلب انصاف کا طلب کا تبھی پوچھ یعنی ہر بڑا اپنی چھوٹوں سے اپنی عزت چاہتا ہے ہر بڑا اپنی چھوٹوں سے اپنی عزت چاہتا ہے جس طرح انسان چھوٹوں سے تو خالد بھی اپنے مخلوق سے اپنی عزت چاہتا ہے تو جب تجھے کوئی کہہ رہے ہیں تو اس پہ ناراض ہوتا ہے تو, تو اللہ کی اللہ کا نام کیوں بھی عزت سے نہیں عزت سے نہیں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کہوں عبداللہ وہ کہ جی جی حاضر تو جب تجھے اللہ کا اللہ کی طرف سے ٹائپ کہتا ہے وہ تو, تو کیوں نہیں ہو تو حاضر یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے اگر تو سمجھ گیا تو بخاری سمجھ جائے گا اس لیے ایک عالم نے لکھا ہے بے محت بے عشق محمد جو محد ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اس لیے کہ بخاری بہت ڈونگی کتاب ہے سب تو سمجھ گئے کیسے ہر بڑا اپنے چھوٹے سے اپنی عزت طلب کرتا ہے ٹھیک ہے تو, تو بھی ایک چھوٹا ہے نا بہسپتی اللہ تو بھی تو ادب چاہتا ہے اکرام چاہتا ہے اکرام چاہتا ہے اگر تو اپنی چھوٹی بیٹی کو بچے کو کہ نہیں لاتا بڑا بے ادب ہے اللہ کہتا ہے اصیو اللہ وہ اصیو رسولہ اگر تو نہیں کرتا اللہ رسول کے ساتھ تو ادب نا کت بن گئے ہر من نفس مسئلہ ہر شو تجی اور رازی فیاض الحیث ہر انصافوں میں نفس آنصاف میں نفس کا للغیر آتیل انصاف من نفس, من نفس, للغیر, آتے انصاف من نفس للغیر تو بھی اپنے نفس غیر کو انصاف دلا دے غیر کو انصاف دلا دے مانو سمجھ گیا ہے تو بھی اپنے نف سے غیر کو انصاف دلا دے اے سنگیا میں نے سنو میں نے اس مجیب الرحمان کو جس نے حلوہ نشے والے کھایا میں نے اس مجیب الرحمان کو تھپڑ مار تھفر مار ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو جو ہے النصاف میں نفس کا آتل غیر الصاف من نفس کا جی مار مارو اس کا آسانی پڑا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سلام ایک صحابی تھے اس کی نہیں تھی تو نبی علیہ السلام نے ایک تہنی لی شمکا کا چڑی چڑی ہے چڑی ایک تہنی چھڑی لی اور اس کو مار اس کی کمی نہیں تھی اب توجہ کرو وہ آدمی آیا کہتے کہ یا رسول اللہ میں انصاف چاہتا ہوں اپنا بدلا لینا چاہتا ہوں نبی رسلام نے کہا ہاں, لے لو اے توجہ حدیث پڑی نا لے لو <تصفح> کہ یا رسول اللہ جب آپ مجھے مارتے تھے تو اس وقت میری کمیز نہیں تھی میں ننگا تھا اگر میں آپ کو ماروں تو آپ کی کمیز سے مساوات نہیں ہوگی نبی اسلام نے کہا اچھا, تو کمیز یوں اٹھا پائی جب کمی نبی پاہ نے اٹھائی صحابی so, لگی پاک سے چمٹا لے لو یا بو تک پہنچ گیا کہا یا رسول اللہ میرے یہی مورا اب سمجھ گئے ہو تو ال صاف من نفس ہو جائے گا مراد پک مجھے سبق محبت نہیں آتا مراد بہت ایک منٹ کے لیے مراد اگر نسل غلام حبیب ہو اور اس مجیب الرحمان کو بلا کسی موجب اس کو تھپڑ دے یا اس کو پتھر مارے یا کتاب مارے وہ اگر یہ کہہ دے کہ ابھی میں نے میں بھی بدلا لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ت نے مجھے بلا مجب مارا ہے تو کیا میں یہ برداشت کر لوں گا کہ یہ مجھ سے بدلے لے لیں ایک بات کیا آپ بھی یہ برداشت کریں گے کہ تمہارے سامنے یہ سارے بل مجھ سے بدلے لے ہے اسلام من منڈاسک اپنے آپ کو اس معیار پہ اتراؤ کہ اگر کوئی مطالبہ کرے تو تم اس سے ناراض نہ ہو معیار کو اپنا لو کا مسئلہ بن سی یعنی نہیں بن رہا الصاف موسک اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی کو تو جس دیو سماوی چلے تھا خطوط تھا از یہ خبر میں نکلا اسے خبر ہو گیا اچھا وبذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم بذل کہتے ہیں خرچ کرو السلام یعنی کیا ہونا السلام یعنی السلام علیکم تحیِ سلام لالمی پوری انسانیت کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے قالب اصل عالم سے غیر اللہ ہے لیکن کبھی کبھی عالم کا اطلاق ایک نوع پر بھی ہوتا ہے ایک نوع پر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اطلاق ایک جنس بھی ہوتا ہے بتاطون فی نازک ملممن وہاں سرتی شوہرا میں آتا ہے نا جہاں آتا ہے سورتی ان کا بہت بھی ہے لیکن یہاں پہ سورت شوہرا سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان شاء اللہ سستہ تصویر لے کے پی سر والا سب پڑے گا اچھا وہ قرآن عالمین کہ ماشی وال جو بھی ہے فرندے ہیں درخت ہیں تم سب کے ساتھ ہی گڑبڑ کرتے ہیں العالمین یہاں جنس ہے انسو یعنی انسان پھر مرد اور دونوں ہو گئے تمہارے زمانے کا عالم تو یہاں بھی عالم سے یہ ایک نو مراد لے یعنی ایل مسلمین تو وہ بزل السلام للعالم اور شائع کرنا ہے السلام علیکم کو عالم اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ اور تیسری بات ہے ولق انفاق کو منت افطار غربت کو کہتے ناظار کی حالت کو کہہ ہیں ورلک فاق کو ٹھیک اور خرچ کرنا ہے اپنے ناداری کے عالم ہے جب تم نادار ہو تو خرچ ہو ٹھیک ہے بھائی نادار کے حالت تم, تم ہی ہے آپ کے جرم بہترین خیرات کم بھی ہونے سب کون سا جو کہ کسی فقیر کی مشقت کے بنا ہو بنا کرنا ہوا اللہ شیخ مار لگا محبت اپنا ضرورت محبوب کے <مت trays> بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے لیے نارائن کے ہاتھ جو پچاس سے یہ پچاس روپئے دیتا ہے اور راشد کے پاس سو روپے ہے اور یہ سو سے پچاس روپے دیتا ہے اس موکل کون سا ہے مزار راشد مزار روپے. مزار اس لیے کہ اپنے سو کا ہے تو پچاس ہی لیکن یہ سو کا نصف دیتا ہے اور فیاض بھی پچاس ہی دیتا ہے لیکن ہزار میں دیتا ہزار کا بیسواں حصہ دیتا ہے تو جو ظلمقل کون ہوا آجی. اچھا یہاں پہ ایک محدثانہ نسان کا اب یہاں یہ سوال پڑتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس کے پاس گھر میں سونے کی ڈیلی تھی اردو بول دی ٹھیک ہے اور اسے پیش کی نبی علیہ السلام نے کہا رکھو کہ اپنے پاس رکھا دوسرا ایک آدمی آج نے کہا جی یہ خیرات ہے فرمایا کتنا کہتا ہے کہ نصف گھر میں ہے آ اور بھی رکھو گھر میں تھوڑا لے آؤ تھوڑا سدی کا گر بھی آیا فرما یار یہ تبل فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقی گھر میں کیا چھوڑا چھوڑ کر لائے ہو کہ اللہ رسول گھر میں کچھ بھی صدی سے سب لے لیا باقی سے آدھا بھی نہیں لیا اس سے وہ ڈیلی بھی نہیں لی کیوں نہیں لی یہ اختار انفاق من الاختار وہ ہے کہ جو واقعی متوکل آل اللہ ہو سمجھ اور متوکل آل ہو غیر ساحل اور غیر مشتقی ہو بس سمجھ گیا ہے یہ نہیں کہ میرے پاس سو روپے میں پچاس دے دو خیراتی اور پھر میں کہوں گی سنگیو میرے مدد کرو یہ اب سمجھ گئے ایسا مختلف بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو کہ سو سے پچاس دے دے اور پھر جب پچاس خرچ ہو گئے تو کہتے یار میں عجیب کام کہ سو روپے میں نے پچاس دے دو اب نہیں کیا کرو عجیب کام ہو گیا ابھی شکایت والا بن گیا ہے کہ نہیں بنا تو ایسا مختلف جو متوکل اللہ اور شکایت کرنے والا نہ ہو جب اس حالت میں ہو تو الختار میں الفاق مل کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تین چیزیں ہیں فقط جمال کی مانا سبحان اللہ میں یہ اتنا تو کتابوں میں میں نے دیکھا ہے لیکن من الختار انفاق من الخط اس کو ایمان کا حصہ کیوں کہا اس لیے کہ ایمان کا ایک جز توکل بھی ہے ایمان کا ایک جز توکل بھی ہے رب نا الیک و وہ الیک انگنا تو اندنا تو انفاق من الخطار نادار کی حالت میں خرچ کر کے اللہ بھی اعتماد کرے سمجھ گئے سنگیو مسئلہ حل ہو چلا آگے بن جاؤ اچھا یہ حدیث مبارک آپ کے لیے پڑھ چکے ہیں دکھاو کہاں پڑھا ہے سفا نمبر چھ حدیث نمبر بار حدیث بخاری بھی یہ فائدے بھی ہے جی بخاری نوجو اے فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے بڑے فائدے بھی ہے حاشے سندھی نہیں ہے لیکن اے فائدہ ہے کہ بھائی سفا نمبر چھ حدیث نمبر بار نکال حدیث نمبر بار, بار یہ ہے کہ ہم یزید عانب الخیر عان عبد اللہ ابن احمد اِن رض رسول صلی اللہ عصلم عید السلام خیر و تخر علان عرص ومل آپ یہ بھی دیکھو کہ حدیث بھی کون ہے یعنی ابی حبیب عان عب الخط عن عبد اللہ ابن عمر اِن الصع ال رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہی الفاظ ہیں جو حدیث نمبر چھ میں گزر گئے ہیں بات سمجھ گئے ہو بھائی مم. الفاظ میں کوئی فرق ہے مم. نہیں ہے بہت وہ الفاظ ہے اب یہاں سوال پڑتا ہے امام بخاری پر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تکرار نہیں کروں گا یہاں پر تو تکرار ہے فرمایا جواب دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ایسا تکرار نہیں کروں گا جس تکرار سے پیدا نہ ہو یہ تکرار تکرار مفیدہ ہے اس لیے کہ امام بخاری جب وہ رواج نقل کرتے تھے تو اپنے استاد امر خالد سے نقل کرتے تھے اور اس حدیث کو نقل کرتے ہیں قطعیبہ سے وہاں کیا ہے اور یہاں فطیبہ ہے تو اس کو مقرر لائے ہیں ایمان بخاری آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے متعدد طرق سے نقل پہنچی ہے ایک امام بخاری اپنا ذوق پیش کرتے ہیں کہ میرے اساتذہ حدیث میں کافی تھے فطیبہ سے بھی یہ حدیث میں نے سنی ہے اور ابن خالد سے بھی میں نے سنی ہے ایک امام بخاری آپ کو اپنے اساتذہ بتانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک حدیث متعدد ترخ سے نقل ہو تو یہ تقریب سنعت کے لیے بفید ہوتی ہے اس لیے امام بخاری اس صنعت کی تقریب کے لیے اس حدیث کو دوبارہ لائے ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا ہے دوسری یا تیسری بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ سے یہ بات بتایا بات الطعام من التان سب نمبر چھ بات کا عنوان کیا تھا تھام من الاسلام یہاں بات کا عنوان کیا ہے اشاء السلام اسلام چونکہ اس حدیث میں آئی الاسلام خیر تو تمام بھی ذکر ہے اور فکر السلام بھی ذکر ہے وہاں مقصود اہمیت اقام تھا اور یہاں مقصود اکشاسلام ہے اس لیے ایمان بخار اس کے لیے مستقل ابوار قائم کیے ان دونوں حصال کی اہمیت ثابت ہو جائے افعام بھی ایک اہم خصلت ہے لیکن افشاء السلام بھی ام خصلت ہے ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے مسلم شریف